دانا و نباتا اور نباتات و اور باغات الفاقہ پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے انہیوم الفصلی یقیناً فیصلے کا دن کانا میقاتا ہے مقرر شدہ یوم ینفقو اس دن کنکا جائے گا فی سوری سور میں فتحتونا بس تم آوگے افواجہ فوج در فوج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 یا محفوظ دیا ہے ہم نے اسے لکھ کر فذوقو قصچکو بل نزیداکم قص نہیں ہم تم کو زیادہ کریں گے الا مگر عذاب عذاب میں ان للمتقین یقینا پرہیزگاروں کے لیے مفاظہ کامیابی ہے حدائق باغات وعنابا اور انگور وقواعب اور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 کو نکالنے والے فیشتوں کی قسم نشتا جو آسانی سے تیرتے آگے بڑھنے والوں کی قسم سب کا آگے بڑھ کر فل مدبراتی تدبیر کرنے والے امرہ کسی کام کی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 ڈرنے والے دھڑکنے والے ہوں گے اب سارا ان کی نگاہیں گے البتہ لوٹائے جائیں گے خلقت الہ میں پہلی حالت میں کیا جب ہم ہوں گے ادامن ناخیرہ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 سب واہ پھر اسے برابر کیا وہ دھمپا اور تاریخ کیا لیلہا اس کی رات کو وہ اور نکالا یا روشن کیا بہا اس کی دن کی روشنی کو بل اور زمین برڈ کو بہ اس کے بعد دہا اس نے بچھا دیا دہا کا مانا اور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 ان پر غبار ہوکا ترہا کوہا ڈھانپا ہوگا اس کو باتارا سیاہین اولائکہم الكافارتالفاجارا یہی لوگ ہیں الكافارا کافر الفاجارا نافرمان فاجر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرام سے جو بہتر انبالہ نہائیت مہربان ہے ادھر شمس و قبیرہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وائزن نجوم اور جب ستارے ان کا درد بنور ہو جائیں گے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 عرش والے کے ہاں مکین مقام مرتبے والا ہے مطاعن ثمہ وہاں پر وہ اطاعت کیا گیا ہے امین دار ہے وما سائب و کمر نہیں ہے تمہارا ساتھی بمجنون دیوانا وَلَا قَدْ رَآَاهُ یقیناً اس نے اس کو دیکھا بِالْعُفُقِ الْمُبِين واضح اُفق کے واضح کنارے پر وما ہوا اور نہیں ہے وہ عَلَى الْغَيْبِ غَيْبِ پر بِزَنِين